بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے چوالیسویں لیکچر کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے فخر لو تھی اس لیکچر میں ہم اپنی ڈی بگنگ کے بارے میں اپنی گفتگو جو ہم نے پہلے شروع کی تھی اسی کو جاری رکھیں گے اسی کو ڈی بگنگ کے حوالے سے ہم کچھ اور ایشوز کو ڈسکس کریں گے آج کی بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک نظر پچھلے لیکچر پہ ڈال لیں تاکہ ہمیں آسانی ہو اسی بات کو آگے بڑھانے میں تو آئیے چلتے ہیں ذرا ایک پچھلے لیکچر کا ریکیپ دیکھتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے جس چیز کے بارے میں بات کی تھی ڈی بگنگ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز جو میں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں جو شاید اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈی بگنگ جو ہے یہ اس ایکٹیویٹی کا نام ہے کہ جب ٹیسٹنگ کے دوران یا آپریشن کے دوران میں کوئی ڈیفیکٹس سامنے آئے تو اس ڈیفیکٹ کو جب رپورٹ کیا جائے کہ یہ سافٹ میں کچھ پرابلم ہے تو یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دی ایریا جس کی وجہ سے وہ ڈیفیکٹ ہے اس کے بعد آئیڈینٹیفائی دیٹ پرابلم اینڈ دین فکس دیٹ پرابلم دیٹ از کالڈ ڈی بگنگ ڈی جو ہے یہ ایک نہایت امپورٹینٹ ایکٹیویٹی ہے بیکاز مینٹنس کے دوران میں 20% پرسینٹ آف دی ٹوٹل ریسورسز اینڈ ٹائم اسپینٹ آن ڈی بگنگ سو دس از اے لاٹ آف ورک اینڈ لاٹ آف منی دیٹ وی اسپینٹ آن اور دوسرا ایک بہ بہت امپارٹینٹ اس میں اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ ڈی بگنگ کی وجہ سے ڈی بگنگ جس فیز میں کی جاتی ہے یعنی کہ خاص طور پر مینٹننس کے دوران میں کیونکہ سسٹم پروڈکشن میں جا چکا ہوتا ہے اس وجہ سے مینٹنس ٹیم پہ ایک نہایت شدید قسم کا پریشر ہوتا ہے کہ اس کام کو جلدی سے مکمل کرنا ہے اور اس پریشر کی وجہ سے یو ہیو ٹو بی ریئلی آن یور ٹورز ٹو یو نو فکس ڈیٹ پرابلم کوکلی تاکہ جو اس سسٹم کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہے وہ کم سے کم ہو اس زمن میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ڈی بگنگ از ریئلی اٹس ناٹ ریئلی این آرٹ ایک سائنس کا درجہ رکھتی ہے اور سائنس کے درجے کا کیا مطلب یہ ہے کہ ڈی بگنگ کے لیے آپ کو ایک سسٹمیٹک اپروچ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ پرابلمس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھ سکیں گے تو آپ اس چیز کے بارے میں زیادہ آسانی سے پرابلم کو ڈی بگ کر سکیں گے اور جلدی سے اس پرابلم کو فکس کر سکیں گے سو so بیسکلی یہ جو ڈی بگنگ کا جو پروسیس جو ہے اس میں پرابلم کی نیچر کو سمجھنا ان سمٹمس کو سمجھنا کہ پرابلم ہے کیا اور یہ کس کس وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتا ہے جسٹ لائک like جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کوئی ڈاکٹر جب دیش کا معائنہ کرتا ہے تو اس کی پہلے سمٹمس کو دیکھتا ہے ان سمٹمس کو دیکھتے ہوئے وہ نیرو ڈاؤن کرتا ہے اس پرابلم کو جس کی وجہ سے وہ سمٹمس پیدا ہو سکتی ہیں اور پھر اس چیز کا علاج کیا جاتا ہے تو بے ہی اسی طریقے سے جب کوئی پرابلم آئے تو اٹ از امپورٹینٹ یو انڈرسٹینڈ کہ یہ پرابلم یہ کس نیچر کا پرابلم ہے اور اس کے پیچھے کیا کوز ہو سکتا ہے اس سمن میں یعنی کہ جو چیز امپورٹینٹ ہے جس طریقے سے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ پرابلم کی نیچر کو سمجھنا ان سسٹم ان سمٹمس کو دیکھنا اور سمجھنا کہ یہ سمٹمس کس وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں ہم نے بگس کی کلاسز کے بارے میں گفتگو کی کہ بگز کی کلاسز کون کون سی ہیں موٹی موٹی کلاسز کون سی ہیں اور ان کی کیا سمٹمس ہیں اور ٹپیکل کلاسیکل اگزامپلس ان کلاسز کی کیا ہیں اس سلسلے میں جن کلاسز کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی کچھ اس سے پوائنٹر سے ریلیٹڈ کچھ پرابلم تھے پوائنٹر سے ریلیٹڈ تین چار طرح کے ہم نے پرابلمز کا ڈسکس کیا تھا پرابلمس کو ان کا ان کو دیکھا تھا وہ کیا تھے؟ سب سے پہلے میموری لیک کا پرابلم میموری لیک کا پرابلم کون سا پرابلم ہوتا ہے میموری لیک کا پرابلم یہ والا پرابلم ہے کہ جس میں آپ سسٹم میں میمری الوکیٹ کرنے کے بعد جب اس کا استعمال ختم ہو جائے تو اس کو آپریٹنگ سسٹم کو یا انوائرمنٹ کو واپس کرنا بھول جاتا ہے پروگرامر اور اس سے وہ گاربیج میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے پاس سپیس کم ہو جاتی ہے ورکنگ سپیس اور سسٹم آپ کا سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے and at certain time it میں crash so that is a memory leak problem memory leak کا basic symptom کیا تھا کہ یہ سسٹم آہستہ آہستہ slow ہونا شروع ہو جاتا ہے پوائنٹر سے جو اور دوسرے دو important problem تھے تو یہ تھا کہ invalid pointer کا استعمال ان ویلڈ کا استعمال کیا ہے کہ جب کوئی پوائنٹر آپ نے انیشلائز کیے بغیر آپ نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا پوائنٹر ڈیلیٹ کرنے کے بعد استعمال کرنا شروع کر دیا یا پوائنٹر ایسا کہ آپ نے ایک ٹائپ کا پوائنٹر ہے اس چیز کو دوسرے میں کاسٹ کر کے اس کو استعمال کیا اس سے جو پرابلم پیدا ہوتے ہیں وہ انویلڈ پوائنٹرز کے پرابلم ہے اس سلسلے میں جو خاص طور پر اس کی سمٹمس ہیں اکثر اوقات پرابلم پروگرام آپ کا کریش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس کے بیچ میں اگر آپ کوئی پرنٹ وغیرہ کی سٹیٹمنٹ آپ ڈال دیں تو کئی بار یہ پروگرام چلنا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی پرابلم سامنے نہیں آتی تو یہ اس کی خاص خاص سمٹمس ہیں اور تیسرا جو ہم نے تھا وہ میمری اوورران کا پرابلم تھا جس میں جب آپ نے اسپیس ایلوکیٹ کی جو آپ کا ڈیٹا ہے دیٹ از مور دین دیٹ اسپیس اور وہ ایڈجسٹنٹ میمری ایریاز میں آپ نے اس کو جا کے لکھ دیا اس کی خاص سمٹمس کیا ہیں کہ پروگرام کریش ہونا شروع ہو جاتا ہے یا آپ کے ایڈجسٹنٹ ویریبلس یا کچھ اور ویریبلس جو ہیں ان میں عجیب و غریب قسم کا ڈیٹا بیچ میں آنا شروع ہو جاتا ہے اینڈ دیٹ از اے سمٹم آف میمری اوور دوسری جو کلاس آف پرابلم جن کے بارے میں ہم نے بات کی تھی وہ لاجیکل نیچر کے پرابلمس تھے ان میں ہم نے لوپس کے بارے میں بات کی تین طرح کے لوپ کے پرابلم کی بات کی انفائنائٹ loop کا پرابلم لوپ کا وہ والا پرابلم جس میں ایگزٹ کر جاتی ہے لوپ اپنے وقت سے پہلے اور آف by ون کا پرابلم یہ آف by ون کا پرابلم کیا ہے کہ ہماری گنتی جو ہے ایک سے لے کے پچاس تک اگر ہے تو پروگرام میں جو سی یا سی پلس پلس یا اس سے ملتی لینگویجز ہیں اصل میں وہ گنتی زیرو سے لے کے فورٹی نائن تک ہوگی اور اکثر یہ غلطی ہو جاتی ہے جو انفائنائٹ لوپ ہے اس میں جو لوپ ٹرمینیشن کنڈیشن ہے وہ اکثر اوقات وہ پراپرلی سیٹ نہیں ہو پاتی اس وجہ سے پروگرام آپ کا لوپ میں چلا جاتا ہے اور تیسرا جو ہے جس کیس میں جب ایمبیڈ لوپس ہوں اس میں پروگرام اکثر اوقات ایک اٹریشن کے بعد بعد باہر والے لوپ کے دوسری اسٹیشن میں جب جاتا ہے تو اندر والی لوپ پراپرلی ایکزیکیوٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ویریبل اکثر اوقات جو اس کا کنٹرولنگ ویریبل ہے دوبارہ سیٹ کرنا پروگرامر بھول جاتے ہیں تو یہ تین ہم نے لوپ سے ریلیٹڈ پرابلم دیکھی تھی پھر کچھ لاجک کی پرابلم تھی اور جس میں بولین پرابلم یہ تھی کہ جو آپ ایکچولی کام کرنا چاہتے ہیں بالکل اس سے آپ الٹ کام کر رہے ہیں اور کوڈنگ کی پرابلم تھی کہ جو آپ نے پوری سیمپل سپیس جس کو آپ نے کوڈ کرنا ہے اس میں سے کچھ چیزیں آپ کی بیچ میں سے رہ گئیں اور اس کی وجہ سے کسی ایک پرٹیکلر کیس کے لیے وہ کام پورا نہیں ہو رہا ان کلاسز کو سمجھنے کے بعد آئیے اب ذرا چلتے ہیں ڈی بگنگ کے پروسیس کی طرف کہ ڈی بگنگ کی کیسے جاتی ہے تو یہ ذرا ڈی بگنگ کو دیکھتے ہیں ڈی بگنگ اصل میں ایک ڈیٹیکٹیو نیچر کا ورک ہے جس طریقے سے کوئی جاسوس جو ہے کچھ اس کو نشانیاں جب اسے ملتی ہیں کوئی جرم جہاں پر ہوتا ہے تو ان نشانیوں کو فالو کرتا ہوا اس جرم کی تح تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے مجرم کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے یہ ڈی بگنگ کا جو پروسیس ہے اس میں ڈی بگر جو شخص ڈی بگنگ کر رہا ہے اسے بھی اسی طرح کا کوئی رول دیکھنا پڑتا ہے اور اس کو ان سمٹمس کو دیکھتے ہوئے آگے چلنا پڑتا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اگر کوئی جنگل میں کوئی شکاری ہو تو وہ جو مختلف جانوروں کے پاؤں کے نشانات دیکھتا ہوا اور دوسری سمٹمس کو دیکھتا ہوا یہ بتا سکتا ہے کہ یہ کون سا جانور ہے کدھر سے آیا کس طرف کو گیا اس وقت یہ کس حالت میں تھا بعض اوقات یہ بھی اس طرح کی باتیں بھی وہ بتا سکتے ہیں تو ایک اچھے ڈیبگر کے لیے بھی یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو فالو کرے وہ وہاں پر جو سمٹمس نظر آ رہی ہیں ان کو ایز اے ڈیٹیکٹو ان کو دیکھتا رہے اور پھر اندازہ کرے کہ اس کا روٹ کاز کیا تھا اس سلسلے میں جو سب سے پہلی جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے اس ڈی وہ پرابلم کی رپورٹ ہوتی ہے جب یہ پروگرام کریش ہوا تو جس شخص نے رپورٹ کی یو وڈ پرابلی رائٹ سم کہ میں نے یہ یہ سٹیپس لیے اور ان سٹیپس کرنے کے بعد یہ سامنے پرابلم میرے سامنے آیا اور اکثر اوقات دیٹ از یور اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ایک طریقے سے آپ کی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یا ایف آئی آر جس کو آپ کہتے ہیں وہ کٹ گئی اور اس انفارمیشن رپورٹ کے بیس پہ انویسٹیگیشن آگے بڑھی تو یہ ایز اے ڈیٹیکٹو اس انویسٹیگیشن رپورٹ سے آپ نے آگے بڑھانا ہے بعض کا بھی ہوتا ہے کہ پرابلم کافی اس نیچر کا ہوتا ہے کہ ایک انوائرمنٹ میں یہ پروگرم کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسری انوائرمنٹ میں یہ پروگرام کام نہیں کر رہا ہوتا جب کلائنٹ کے پاس یہ پروگرام ہے تو وہاں پر یہ پرابلم سامنے آیا جب وہی پرابلم آپ نے اپنے انوائرمنٹ میں چلانے کی کوشش کی تو اس وقت آپ کو یہ پرابلم نظر نہیں آیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرابلم نہیں ہے پرابلم بہرحال آیا اور آپ نے اب یہ سوچنا ہے کہ اس پرابلم کو کیسے ریپروڈیوس ری کیا جائے کس طریقے سے دیکھا جائے کہ یہ پرابلم کلائنٹ کو کس وجہ سے آیا تو یہ سارا انویسٹیگیٹو کام جو ہے یہ ایک ڈی بگر کو کرنا پڑتا ہے یہ جو اس میں انوسٹیگیٹو کام میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اس کو ہم ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں ہولسٹک اپروچ کا مطلب کیا ہے ہولسٹک اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم کو ایز اے ہول دیکھنا پرابلم کو اس صرف کمپوننٹ کو نہ دیکھنا جس میں پرابلم ہے یا جہاں پر پرابلم نظر آ رہا ہے بلکہ سسٹم کو ایز اے ہول دیکھنا یہ بالکل وہی بات ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو آپ کو اگر بخار ہو تو ڈاکٹر بخار کا علاج نہیں کرتا بلکہ اس وجہ کا علاج کرتا ہے جس وجہ سے وہ بخار پیدا ہوا ہو تو ڈو ناٹ ٹریٹ دی سمٹم ٹریٹ دیٹ پروچز آئیے چلتے ہیں ذرا سلائیڈ پہ میں آپ کو ذرا اس کی مختلف مثالوں سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے فنکشن ہے سیٹ ایکس کا اس میں ایک پیرامیٹر ایم ایکس جو ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے کسی کلاس کا پیرامیٹر ہے تو دا پروگرام از کریشنگ ایٹ دا اسٹیٹمنٹ جہاں پر یہ ایم ایکس از ایکول ٹو ایکس لکھا گیا ہے بظاہر اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتا ہے لیکن بعض کا جب آپ اس سے اوپر ایک پرنٹ کی اسٹیٹمنٹ ڈال دیں یا کچھ اور کوئی ویریبل ڈکلیئر کر دیں یا کچھ اس طرح کا کچھ آپ نے کام کیا ہو تو اس سے یہ پروگرام جو ہے یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے پچھلی بار بھی ہم نے ایک اس طرح کی ایگزامپل دیکھی تھی جب آپ نے اسے اس طریقے سے فکس کیا تو یو ہیو سالو دا پرابلم پروبلی بٹ اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو یو ہیو ناٹ ایکچولی سالو دا پرابلم بٹ یو ہیو ڈن ہیو ٹریٹڈ دا سمپٹم اینڈ ناٹ دا کوز اس کا کوز کیا ہو سکتا ہے یہاں پر پروبلم کریش ہو, ہو رہا ہے تو اس کا کاز جس طریقے سے ہم نے پہلے بات کی تھی موسٹ پرابلی دس از اے پوائنٹر پرابلم اور کہیں پر پوائنٹر آپ غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں یا وہ انش پوائنٹر ہے یا میمری اوور ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام یہاں پر کریش کر رہا ہے لیکن ہم نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کی بجائے کہ یہ پرابلم یہاں پر کیا ہے کس وجہ سے یہ پروگرم کریش کر رہا ہے ہم نے اس سمٹم کا علاج کر دیا اس سے ہوگا کیا کہ کسی اور اسٹیج پہ یہ پرابلم دوبارہ دی پیئر ہو جائے گا کیونکہ وہ پوائنٹر تو بہرحال غلط ہے آپ نے اس کو تو ٹھیک کیا نہیں بیسکلی یہ ہولسٹک اپروچ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے وی مسٹ ناٹ ٹریٹ دا سمٹم وی مسٹ ٹریٹ دی کاز آف دم ہولسٹک اپروچ کیا چیز ہے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا پروبلم ایز اے ہول یہ نہیں کہ وہ لوکلائز طریقے سے دیکھیں کہ اگر کسی طریقے سے فکس ہو گیا ہے پرابلم تو اس کو چلتا رہے پیچھے جا کے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اصل اس کا روٹ کاز کیا ہے پورے پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اینڈ دین ٹرائی ٹو فکس دیٹ پرابلم یعنی کہ مریض آیا بخار ہے آپ نے اسے ٹیکا لگا دیا اس کا بخار اتر گیا لیکن چند دنوں کے بعد اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی بیکاز آپ نے اس بیماری کا اصل میں علاج نہیں کیا تو ڈو ناٹ ٹریٹ دا سمٹم ٹریٹ دی کوز آف دیٹ سمٹم ہیلسٹک اپروچ میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی اینٹائر پروگرام ان آڈر ٹو فکس سسٹم انٹائر پروگرام کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اس کی پوری ڈائمینشن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے پورے کوڈ کا پتا ہونا چاہیے پوری ڈومین کا آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے اس سلسلے میں کاپی اینڈ پیس پرابلم یہ کاپی اینڈ پیس پرابلم کیا چیز ہے یہ کاپی اینڈ پیس problem یہ ونس اگینسٹک اپروچ کے زمرے میں ہی یہ چیز آتی ہے اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ پروگرام لکھتے وقت بعض اوقات ایک ہی پیس آف کوڈ بار بار کاپی ہو جاتا ہے کاپی کیا جاتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ اس سے ملتا جلتا لاجک ہے اسی چیز کو دوبارہ ریپیٹڈلی مختلف کورٹ کے سیگمنٹس میں کاپی کر دیا گیا جب یہ پرابلم آپ کو سامنے آیا کسی نے بگ رپورٹ کیا تو بگ رپورٹ کرنے کے نتیجے میں آپ یو آئیڈینٹیفائی دی پیس آف کورٹ جہاں پر یہ بگ ہے اس پیس آف کوڈ میں تو آپ نے اس پرابلم کو ٹھیک کر دیا لیکن کیونکہ اس میں کاپی اینڈ پیسٹ ہوا ہوا تھا بہت جگہ یہ والا جو پیس آف کوڈ تھا جس میں آپ نے بس کو فکس کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے کانٹیکس میں جہاں پر یہ والا کوڈ آپ نے اٹھا کہ دوسری جگہ کاپی کیا ہے وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہی پرابلم آ جائے تو جب وہ سنیرو چلے گا اور وہ پیس آف کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا تو اس وقت وہ پرابلم سامنے آئے گی تو ہولسٹک اپروچ میں اٹ از امپورٹینٹ کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کاپی اینڈ پیسٹ کتنی جگہ پہ کیا گیا ہے یہ کون کون سا کوڈ بار بار کاپی کیا گیا ہے اور اگر آپ اس کو بیسکلی فکس کریں ایک جگہ پہ تو آپ کو وہ ہر جگہ پہ فکس کرنا پڑے گا اسی زمرے میں میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کاپی ان پیسٹ از ناٹ اے گڈ پروگرامنگ پریکٹس اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو مینٹنس کے وقت آپ کو بے شمار جگہ پہ اسی چیز کو فکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اٹ از مچ بیٹر کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے میک اے فنکشن آؤٹ آف دس تھنگ اینڈ دین کال دیٹ فنکشن وہ آپ کے لئے کافی آسانی پیدا کرے گا کے زمرے میں جو ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ گلوبل ویریبلس کا خیال رکھنا ہے گلوبل ویریبلس کیا ہے؟ اول تو میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کو یوز نہیں کرنا چاہیے لیکن اف یو آر پارٹ آف دا اور اس سے پہلے گلوبل ویریبلس کسی نے استعمال کیے ہیں یہ سسٹم میں کسی بھی وجہ سے تو اب گلوبل ویریبلس جو استعمال کیے جاتے ہیں پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں گلوبل ویریبل اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ مختلف پروگرام سیگمنٹس کے درمیان میں انفارمیشن کو ایکسچینج کرنے کے لیے ان ویریبلس کو استعمال کیا جاتا ہے ایک پروگرام سیگمنٹ اس ویریبل کو سیٹ کرے گا دوسرا پروگرام سیگمنٹ اس ویریبل کو ایکسس کرے گا اور اس طریقے سے یہ آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کو سیٹ کرے اور پھر وہ آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کرے تھرو دیز گلوبل ویریبلس اینڈ ٹپکلی یہ کافی زیادہ سسٹمز uh, یا اس کے کمپوننٹس جو ہیں سسٹم کے وہ جو ہیں ایک ہی ویریبل کو ایکسس کرنے کے لیے اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو گلوبل بنا دیا جاتا ہے اسی پیس آف انفارمیشن کو تاکہ سب کے لیے آسانی ہو یا بظاہر آسانی ہو اس چیز کو ایکسس کرنے میں مینیبلیٹ کرنے میں اصل میں یہ بہت بڑی خرابی کی جڑ ہو جاتی ہے because گلوبل ویریبلس کے ساتھ اس چیز کا پتہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کس وقت کس نے اس پرٹیکولر گلوبل ویریبل کی ویلو چینج کر دی جس کی وجہ سے بعد میں چل کے جو آپ کو پرابلم نظر آ رہا ہے وہ پرابلم پیدا ہو گیا گلوبل ویریبل ہولسٹک اپروچ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ یہ بھی اس میں بھی اگر کوئی پرابلم آئے اس کی وجہ سے بھی کوئی پرابلم آئے یو نیڈ ٹو ہیو دی Problem, آپ کو پورے پروگرام کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ آپ کے کے کو, پورے پروگرام کو سمجھنا دو تین خاص چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کے گلوبل ویریبلس کہاں یوز ہو رہے ہیں اور پھر وہ گلوبل ویریبلس کس کس کمپونیٹ میں استعمال ہو رہے ہیں کس طریقے سے وہ استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ پرابلم ایک جگہ نظر آتا ہے اس کی کاز دوسری جگہ ہوتی ہے یہ ایک مین پرابلم ہے جب ہم یہ گلوبل के کے ساتھ ٹریٹ ڈیل äh, کرتے ہیں یا پوائنٹز وغیرہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں جہاں پر ہم نے پہلے شروع میں بات کی تھی کہ سمٹم ایک جگہ نظر آ رہا ہے کاز شاید اس کا کہیں اور ہے تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے ایز اے ڈیپ اگر کہ پروگرام کو ایز اے ہول سمجھیں اپروچ اپلائی کریں آئیے آپ ذرا چلتے ہیں ذرا ڈیبگنگ کے پروسیس کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ڈیبگنگ کا پروسیس ہے کیا کیا آپ نے اس میں کرنا ہے ڈیبگنگ کے پروسس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے جب کوئی پرابلم رپورٹ کیا جاتا ہے تو یو ہیو all فسٹ اور آل سے یہ چیز کیا یہ واقعی ایک بگ ہے یہ ایک ڈیفیکٹ ہے کہ نہیں ہے پرابلم جو ہے رپورٹ کئی بار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یوزر ڈز ناٹ ریلی انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو یوز دس سسٹم اور وہ جب اپنے طریقے سے اس سسٹم کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یہ چیز لگتی ہے کہ یہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا تو دیٹ از ناٹ ریلی اے ڈیفیکٹ بیکاز ڈیفیکٹ یہ بگ کی جو ڈیفینیشن جو ہے بگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو اسپیسیفیکیشن لکھی ہوئی ہیں ان سے نان کمپلائنس اگر ہو تو ایز اے ڈب آپ کو سب سے پہلے تو یہ چیز کو طے کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی یہ بگ ہے کہ نہیں ہے دوسری جو رپورٹ کرنے کی بازقت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ڈیٹا ٹھیک طریقے سے نہیں بیچ میں پاپولیٹ کیا ہوتا ہے جب ڈیٹا ٹھیک نہ ہو تو اس سے ریزلٹس بازکت عجیب و غریب ملنے شروع ہو جاتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور یہ چیز طے کرنی ہے کہ یہ بگ ہے کہ نہیں ہے ونس اٹ از اے بگ دین یو اسٹارٹ انویسٹیگیٹنگ دی روٹ کاز آف دگ آئیے ذرا آپ چلتے ہیں سلائڈ پہ اور اس چیز کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے انفارمیشن گیدر کرنی ہے سو ان دس ایگزامپل آپ یہ دیکھیے کہ تین مختلف ڈیفیکٹس رپورٹ ہوئے ہیں مختلف ٹائم پہ اور مختلف لوگوں کی طرف سے اور اس کی اسٹیٹمنٹ کچھ اس طریقے سے ہے جو پہلا پرابلم جو رپورٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آئی اسٹارٹیڈ بائی ٹرائنگ ٹو سیٹ اپ فیوریٹ لسٹ آئی فسٹ وینٹ ٹو دی ہوم پیج دین آئی سلیکٹڈ فیوریٹ فرام دی مینیو آن دا رائٹ آئی اسکرول ڈاؤن ٹو دی تھرڈ اینٹری اینڈ پریسڈ اینٹر on the کی بورڈ دین آئی مووڈ ٹو دی فورتھ اینٹری آن دا سب مینیو اینڈ کلک ڈیٹ وتھ داؤس فائنلی آئی اینٹرڈ مائی نیم ایز اوینک کلکڈ آن اوکے And program crashed. So, this is program first statement. The first defect report is that these steps did and then the program crashed. Another defect report is that I went to the programming menu and selected the new menu option. I then clicked on the create object menu entry and entered the name house object for the object name field. Then I clicked OK and the program crashed. سو so, یہ ایک دوسری پرابلم کی رپورٹ ہے جس میں جس کو پرابلم آیا اس نے یہ بتایا کہ میں نے کیا سٹیپس لیے اور پھر پروگرام کس طریقے سے کریش ہوا تیسری جو ڈیفیکٹ کی رپورٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے آئی selected the new project menu option and then clicked on the آئی that looks like a gear I entered the name رڈلف for the project name and then clicked okay the program کریش سو so, یہ ایک تیسرا پرابلم رپورٹ ہوا اب جب ہم ان تین رپورٹس کو دیکھتے ہیں باز کہتا, I mean کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انویسٹیگیشن جب آپ شروع کریں تو یو ہیو ٹو لک فار سملر کائنڈ آف پیٹرنس تھنگس تو یہ آپ کے پاس تین پرابلم رپورٹس آئیں مختلف جگہوں سے مختلف یوزرز کی طرف سے اور یو اسٹارٹ اینالائزنگ دس تھنگ کہ یہ کیا ہے اگر آپ ان کو بالکل اوپری نظر سے دیکھیں تو یہ شاید تین مختلف بگز نظر آتے ہیں کیونکہ یہ اس میں سٹیپس جو کیے گئے ہیں وہ تین مختلف سٹیپس تھے اور تین مختلف سٹیپس کے کیس میں پروگرام کریش ہوا یہ everybody did not use the same kind کائنڈ آف اسٹیپس بٹ ایف وی لک ایٹ دس تھنگ ویری کلوزلی تو دین وی ہیو ٹو آسک آر سیلف دس کون کہ آر د تھری ڈفرنٹ بگس آفٹر آل دے اپیئر ٹو ریلیٹ ٹو تھری ڈفرنٹ سیکشن آف دا اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس میں انٹرپریٹیشن آپ بیچ میں اپنی ڈالیں یہ ایز اے انویسٹیگیٹر ایز اے ڈیپ تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو رپورٹ جو کرتے ہیں پرابلم رپورٹ کرتے ہیں لوگ دے می ناٹ گیو یو اے کمپلیٹ سنیرو وہ بعض کچھ اسٹیپس مس کر جاتے ہیں سو so, اس کیس میں موسٹ پیپل وین رپورٹنگ برگس فوکس آن وٹ دے تھنک واز دی امپورٹنٹ اسٹیپ ان دی پروسیس سو so what یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو فلٹر آؤٹ دی ان تو ایز این انویسٹیگیٹر آپ کو یہ تین مختلف رپورٹس آئیں جسٹ like کہ اگر کسی پولیس کے پاس کیس آتا ہے کہ تین مختلف وارداتیں ہوئی ہیں ان تین مختلف وارداتوں میں دے ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یار یہ کسی ایک ہی بندے کی واردات تو نہیں ہے سیریل کلر ٹائپ چیزیں جو ہیں یا ایک ہی اسٹائل میں چوری ہوئی ہے یا ڈاکہ مارا گیا ہے یا کیا چیز ہے تو اس میں مختلف جگہوں پہ ہوئی مختلف سرکمسٹانس میں ہوئی لیکن کون سی چیز کامن نظر آتی ہے تو یہاں پر بھی ایز این انویسٹیگیٹر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آر یو ڈی تھری ڈفرینٹ پرابلمس اور از اٹ اونلی ون پرابلم دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سو جب آپ ان میں اس تلاش کرنے کی کوشش کریں گے یو یو ہیو ٹو سی دسٹ ایچ یوزر کلکڈ آن دی اوکے بٹن ٹو فائنلائز دی پروسیس اینڈ دی پروگرام ان تینوں سنیروز میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ جب اوکے okay بٹن کیا گیا اس وقت پروگرام کریش ہو گیا سو دیر از ایٹ لیسٹ ون کامنالٹی سو اس کامنٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ اٹ از لائکلی د پروگرام اوکے ہینڈلر کنٹینس فلور جو اوکے okay ہینڈلر کا جو جہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں یہ گڑبڑ ہے سو وٹ یو وز یو وکسپریم بیٹ جب آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کریں گے اینڈ uh, یہ دیکھیں گے کیا واقعی یہ اوکے okay میں کوئی پرابلم ہے کہ نہیں ہے اینڈ اف اٹ از ناٹ دا کیس دین یو انویسٹیگیٹ فردر سو آپ آہستہ آہستہ اس پرابلم کو نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سو so, اگر لیٹس سمپلیم کی اس میں یہ اوکے okay پرابلم نہیں ہے دین وٹ وی ڈو از وی ایگزام دی اسٹیٹمنٹس آف وٹنیس وی نوٹس دیٹ ایچ واز ورکنگ وتھ مینیو تو دوسری جو چیز جو کامن اس میں نظر آئی وہ یہ ہے کہ مینیو سے سلیکشن کرنے کے بعد یہ سارا پروسیس ہوا سو ایچ ون آف دیز ورکنگ ود مینوز سو دس کوڈ از لائکلی ٹو بی شیئرڈ امنگ دی ویریس پیسز آف سسٹم یہ مینیو والا بھی ہے And each person used both the keyboards and the mouse to select from the menus before clicking the OK button. So, this is the other thing that is common. One is that the menu has been used, the selection from the menu. And the other thing is that the keyboard and mouse has been used in both of these So, let us try to investigate if this is not a problem. So, let us once again go back to these statements and then try to filter out what is unimportant. لیٹس گو پہلی کے کیس میں وی لوکٹ اور دوبارہ اس کو پڑھنے کی یا دوبارہ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کچھ اس طریقے سے لکھی جائے گی آئی سلیکٹس فروما رائٹ آئی اسکرول ڈاؤن تھرڈ اینٹری اینڈ اینٹر the دا right. the the then I دین to the fourth entry فورتھ اینٹری sub menu and clicked it with the mouse so keyboard اور mouse کا combination اور مینیو سے شروع ہوگی keyboard بورڈ mouse کا दूसरे केस में जो चीज नजर आ रही है वो ये सिलेक्टेड द न्यू मेन्यू ऑप्शन आई देन क्लिकड ऑन द क्रिएट ऑब्जेक्ट मेन्यू सिलेक्टेड द न्यू मेन्यू ऑप्शन और फिर क्रिएट ऑब्जेक्ट मेन्यू एंट्री आई सिलेक्टेड द न्यू प्रोजेक्ट मेन्यू ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन द आईकॉन दैट लुक्स लाइक यर सो ये तीनों में ये चीज कही जा रही है कि ये एक कॉमन सा एक स्टेप हुआ सो इन द फर्स्ट एंड थर्ड केस इज द यूजर डेफिनेटली यूज द की बोर्ड टू सिलेक्ट एन आइटम फ्रॉम द मेन्यू سیکنڈ کیس یوزر نے یہ نہیں لکھا کہ اس کو مینیو سے سلیکٹ کرنے کے لیے کیا کی بورڈ یوز کیا ماؤس یوز کیا بٹ وی کین ازوم کہ یہ کیا کیونکہ وہ وہاں پر اس نے لکھا نہیں ہوا سو آئی مین لیٹس ٹرائی ٹو سی کہ ہم یہ چیز انفر کر سکتے ہیں that the user used both the keyboard and the mouse The next logical place to look is the menu handler to see whether it deals with mouse and keyboard entries differently. So, a common area is coming in which there is a menu entry, where the keyboard was used, then the mouse was used, and then there was a problem. So, let's go back and look at the menu handler. The final clue is in the third entry, where the user did not select anything from the menu with the mouse, but... instead کلک آن the آئی اب یہاں پر یہ جو تیسرا آپ کو کلو نظر آ ہے کہ اس کےس میں مینیو سے چیز سلیکٹ نہیں کی گئی لیکن آئی کان پہ کلک کیا گیا سو وائی لوکنگ ایٹ دی کوٹ یو شوڈ ٹرائی ٹو سی وٹ ہیپنس وین دی پروگرام ڈیلس ود کمبنیشن آف کی بورڈ اینڈ مینیو اینٹریز اور سیمپلٹیسٹ کرنے کے بعد یو کین سی کہ اٹ از لائکلی گیون دی یوزر that you will find the root of the problem in this area and after finding such a common bug it is likely that the fix will be repair as a whole of a lots of problem at once. This is a debugger's kind of dream کہ ایک ہی گو میں کئی سارے problem جو report ہوئے ان کو fix کر دیا گیا اگر یہ جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی اگر کبھی ایسا ہو جائے تو جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ڈی کے ایک آئیڈیل کیس بن جاتا ہے ایک ڈریم کیس ہے جس میں بہت سارے جو پرابلمس جو ہیں اصل میں وہ ایک ہی پرابلم تھا اور اس نے ایک ہی گو میں اس کو فکس کر دیا لیکن اکثر اوقات آپ کو مختلف یہ جو رپورٹس جو ہیں یہ دی ڈو ناٹ پرووائڈ جو گڈ انفارمیشن یہ رپورٹس ہو سکتا ہے کہ پروگرام کریش کر گیا تو یوزر نے آبزرو نہیں کیا کہ اس سے پہلے کیا steps تھے تو would say کہ میں یہ والا کام کر رہا تھا اور پروگرام کریش کر گیا جب اس طرح کے آپ کے سامنے آئیں تو جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو کہاں سے انفارمیشن مل سکتی ہے اس سلسلے میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پروگرام کرتے وقت اٹ اس امپورٹینٹ کہ آپ بیچ میں لاگ فائلس میں کچھ انفارمیشن لکھواتے رہیں لاگ فائلس کیا ہوتی ہیں اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ کسی پروگرام کی انٹری اور یو رائٹ کہ انٹر ہوا اور یہاں پر یہ سکسیسفلیٹ ہو رہا ہے وتھ دس ریزلٹ تو یہ انفارمیشن ایک فائل میں لکھی جاتی رہتی ہے اور اگر کبھی پروگرام میں کوئی پرابلم آئے تو پھر سیکوینس آف سٹیپس کو دیکھا جا سکتا ہے یہ جو ائل جو ہے یہ امپورٹینٹ انفارمیشن آپ کو مہیا کرتی ہے اور اس میں کیونکہ پورا سیکوینس آف آپریشن دیا ہوتا ہے کس فنکشن نے کس فنکشن کو کال کیا واٹ آر دا اور اگر کسی اسٹیج پہ پروگرام کریش ہو تو یو کین ری رائٹ ریڈ کر کے اس لاگ فائل کو یو کین ایکسٹیکٹ دیٹ انفارمیشن کس سیکوینس میں یہ کام ہوا اور ٹرائی ٹو فالو دیٹ سنیرو سی اف یو کین ریپروڈیوس کین پلے اے ویری سگنیفیکنٹ رول لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ نے پروگرام کرتے وقت جب پہلے پروگرام لکھا ہے اس میں فنکشنس میں یہ لاگنگ کی انفارمیشن کو بیچ میں لکھا عام طور پہ اچھے پروگرامس جو ہیں یا انٹرپرائز لیول کے جو پروگرام جو ہیں ان میں یہ لاگنگ کی انفارمیشن عام طور پہ ہمیشہ لکھی جاتی ہے دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز جو ایک ڈی بگر کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ڈی بگر کو ان بائسڈ ہونا چاہیے جو پرابلم جو رپورٹ کیا ہے یوزر نے وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ سٹیپس مس کر دیے ہوں یا کچھ سٹیپس غلط دیے ہوں کیونکہ اس نے اس طریقے سے اس چیز کو بعض بعد نہیں کیا ہوتا آئی مین وین یو ورکنگ ان نارمل موڈ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے کرتے اگر پروگرام کریش ہو جائے تو پھر what you do از you try to rebuild that scenario کہ میں نے پتہ نہیں اس سیکوینس میں یہ یہ کام کیا تھا اور یہ ہو گیا اٹ مے ناٹ بی دیٹ ایکوریٹ تو جب ایسا ہو جائے اور جب آپ کے ساتھ کوئی پرابلم رپورٹ سامنے آئے تو یو have ٹو ہیو این انبائسڈ ویو آف دیٹ پرابلم اپنی انویسٹیگیشن کو اس رپورٹ کے ساتھ بالکل ٹائی اپ نہ کیجیے گا یہ بالکل اسی طریقے سے کیس ہے کہ اگر کوئی شخص وہ جو فلموں میں نظر آتا ہے کہ کسی نے چاقو مارا اور دوسرا اس کا چاقو نکال رہا تھا اور وہ پکڑا گیا اس مجرم تو بعض کا تو وہ مجرم نہیں ہوتا یو ہیو ٹو تھنک بیونڈ دیٹ پرابلم کہ اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے جس نے دیکھا اس کو چاقو نکالتے کیا وہ پہلے سے موجود تھا یا نہیں تھا یا جو کچھ بھی چیزیں ہیں تو یہ امپارٹنٹ چیز ہے انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اور جو ہم بات پہلے کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسری سمٹمس کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اور اس میں سمٹمس کیا ہیں اور کس طریقے سے یہ پرابلم اکٹھا ہو کے نظر آ رہا ہے ڈی بگنگ میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ موسٹ ریسنٹ چینجز سسٹم میں کون کون سی ہوئی ہیں اکثر اوقات جو پرابلمز پیدا ہوتے ہیں ان چینجز کی وجہ سے ہوتے ہیں بعض آپ نے کوئی پرابلم فکس کیا اس کی وجہ سے کوئی ڈیٹا سٹرکچر چینج کیا یا کوئی چیز چینج کی تو اس ڈیٹا سٹرکچر پہ کوئی اس سے پہلے جو پروگرام تھا ڈیپینڈ کر رہا تھا اور کیونکہ آپ نے چینج کی تو اب جو پچھلا پروگرام تھا وہ کریش کرنا شروع ہو گیا بکاز اس کو وہ ڈیٹا سٹرکچر مختلف حالت میں ملا تو یہ ریپل ایفیکٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز آپ نے چینج کی اس کے نتیجے میں دوسری چیز آپ کی بریک ہو گئی تو یہ ریپل افیکٹ کے جو پرابلم ہوتے ہیں یہ موسٹ ریسنٹ جو چینجز ہوتی ہیں ان کے نتیجے میں ہوتے ہیں جو میں نے اے ٹی این ٹی کو جو دو ایگزیمپل دی تھیں پچھلے لیکچرز میں وہ دونوں ان کا روٹ کاز ریزنٹ چینجز تھا دونوں کے کیسز میں سسٹم میں انہوں نے کچھ چینجز کی جس کی وجہ سے کچھ اور چینجز کچھ اور جگہ پہ وہ سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو گیا تو ریزنٹ چینجز پہ توجہ دینا اور ان کو انویسٹی کرنا ایک بڑا ضروری چیز ہوتا ہے یہ انویسٹیگیشن کے پروسیس کے پوائنٹ یہ جو ریسنٹ چینجز کے بعد جب آپ نے اس پہ اپنی توجہ مبزول کر لی اس کے بعد what you have to do is یہ ساری سمٹمس کو دیکھتے ہوئے رپورٹس کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ پہلے ابھی ریسنٹلی کون کون سی چینجز ہوئی ہیں یو فارم آ ہائیپوتھیس کہ اس پرابلم کی یہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں اینڈ دین یو ٹرائی ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ دین ٹرائی ٹو ٹیسٹ those hypotheses جب آپ ہائپوتھس بناتے ہیں تو پھر جب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اگر تو آپ کا ہائیپوتھیس جو ہے وہ کامیاب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو فاؤنڈ دی پرابلم ادر وائز یو ڈسکارڈ دیٹ ہائیپوتھس اینڈ فارم اے نیو ہائیپوتھس انٹل اینڈ ان لیس آپ کو وہ پرابلم پتہ لگ جائے کہ اس کا پرابلم اس پرابلم کی وجہ کیا تھی کس وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے تو یو کیپ آن ریپیٹنگ دیٹ پروسیس ہائپوتھس فارمنگ کا اور اس کو ٹیسٹ کرنے کا ونس یو ہیو فاؤنڈ دا پروبلم دین یو پر سلوشن سلوشن پر مطلب ہے کہ جب آپ نے ایک ہائپوتھس لیا آپ کو پتا لگ گیا کہ یہ پرابلم تھا اس چیز کے بیچ میں اب اس پرابلم کو فکس کرنے کے لیے کیا کچھ ضروری ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹی سی کوڈ میں چینج کرنے کی ضرورت ہو آپ نے کو پوائنٹر کو ٹھیک کرنا ہے اس کو انیشلائز کرنا ہے یا کچھ اس کے ویریبلس کی ویلوز کو اس کی رینج کو ٹھیک کرنا ہے وغیرہ وغیرہ ya yeah, it can be a design problem fundamental problem ki yahan par ye problem is wajah se paida ho raha hai ki piche aapne design theek nahi kiya tha aur jab aapne isko fix karne ki zarurat hai is jagah pe to aapko kahin par design mein jaake change karni padegi kuch objects ki structure ko change karna padega ho sakta hai kuch database ke tables ko redo karna pade unka structure change karna pade so what you do is you basically propose a solution and then بٹ ونس یو سالو دیٹ پرابلم تو اس پرابلم کے سلوشن کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بریک ہو گئی ہو وہ ریپل افیکٹ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا پہلے یہ ریپل افیکٹس کے بارے میں معلومات رکھنا اور اس چیز کو ٹیسٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ریسنٹ چینجز کے وجہ سے زیادہ تر ڈفیکٹس ہوتے ہیں آپ نے کوئی چیز ریسنٹلی چینج کی اس کی وجہ سے پہلے جو چیز کام کر رہی تھی وہ کام کرنا بند ہو گئی یہ ڈی بگنگ کے نتیجے میں بھی سنس یو ول بی چینجنگ دی سسٹم تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اور چیز بریک ڈاؤن ہو جائے جب اور کوئی چیز پرابلم پیدا ہوگی تو آپ کیسے اس کو دیکھیں کہ اس میں کیا کچھ پرابلم ہو سکتے ہیں آپ کو اس کے ایڈجوائننگ ایریاز کو دیکھنا ہے کہ اس کی کپلنگ کس کس چیز کے ساتھ ہے جس جگہ پہ میں پرابلم کو فکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کس کس کے ساتھ ریلیشن شپ اس کی ہے اور ان ساری چیزوں کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ دیکھنا ہے کہ اس چینج کی وجہ سے ان میں تو کوئی پرابلم نہیں آ گیا سو یو وٹ ٹو ڈو ایز آفٹر میکنگ د چینج یو ڈو دی ریکریشن ٹیسٹنگ پورے سسٹم کی اس کی ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان سب کو دوبارہ ٹیسٹ کریں جب وہ آپ یہ بات طے ہو جائے کہ وہ سارے ٹھیک طریقے سے کام کر رہے ہیں اونلی دین دس سسٹم از سینٹ بیک ٹو پروڈکشن ڈیبنگ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈی بگر جو ٹول اٹ سیلف وہ کیسے افیکٹو ہو سکتا ہے ڈی بگر ٹول جو ہیں آج کل کے دور میں وی ہیو ویری افیکٹو ڈیبنگ ٹولس دے لیٹ یو لک ایٹ آل ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف اے پرابلم کسی آپ اس کو آپ کو پروگرام کو एक تھرو کرنے کی اجازت دیں گے ایک ایک اسٹیپ کو گزرتے ہوئے آپ اس پرابلم کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہر step پہ کیا کام ہو رہا ہے کون کون سے سٹیپس فالو کیے جا رہے ہیں جب آپ ایک پرٹیکولر فنکشن میں آپ گئے تو اس کے بعد کس سیکونس سے کس ڈیٹا کے ساتھ کس سیکونس سے سٹیپس لیے جا رہے ہیں آپ بریک پوائنٹس اس کے لگا کے بتا سکتے ہیں کہ یہاں تک پروگرام چلاؤ اس کے بعد میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا آپ پرابلم کے ڈیفرنٹ اسپیکٹس کو مثلا کوئی ویریبلس جو ہیں ان کی ویلیوز کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس اسٹیج پہ کس ویریبل کی کیا ویلیو ہے وغیرہ وغیرہ آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اسٹیک پہ کیا کچھ پڑا ہے میمری کی دوسری جگہوں پہ کیا ڈیٹا پڑا ہے کس طرح کی اس کی شکل و صورت ہے تو یہ ڈی بگر جو ہے یہ آپ کو ڈی بگنگ میں ایک نہایت اہم رول پلے کرتے ہیں آپ کو کافی آسانیاں پیدا کرتے ہیں اگر آپ ان ڈی بگرس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا جانتے ہوں ایک چیز جو ضروری ہے جاننی اور سمجھنی وہ یہ ہے کہ ڈی بگر کا استعمال ڈاز ناٹ گیرنٹی کہ آپ پرابلم کی تک پہنچ جائیں گے ڈی بگر کا استعمال کرنے کے لیے آپ کو اس ڈی بگر کو انٹیلیجنٹلی استعمال کرنے کی ضرورت ہوگی جب تک آپ ڈی بگر کو انٹیلیجینٹلی استعمال نہیں کریں گے تو آپ پرابلم کی تح تک آسانی سے نہیں پہنچیں گے تو نیور اسٹارٹ یوزنگ اے رینڈم فیشن جسٹ کر کے تو اسے پروبنگ کرنی شروع کر دی اس سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا یا اگر مل بھی گیا تو کافی اس میں ٹائم لگے گا بیسٹ وے کہ جب پرابلم آئے تو اس پرابلم کو سالو کرنے سے پہلے اس کو ڈیبک کرنے سے پہلے تھنک اباؤٹ دم تھنک اباؤٹ آل دیمٹمس دیٹ یو ہیو ادر انفارمیشن رپورٹس فارم اے ہائیپوتھس اینڈ دین لک فار پرابلم اکارڈنگ ٹو دیٹ ہائیپوتھس اینڈ دین یوز ڈی بگر ٹو لک فار ادر جو اس ہائپوتھس کے اندر لائی کر رہی ہو ادر یہ ایٹ رینڈم ڈی بگر کو آپ نہ یوز کیجیے جہاں پر آپ کو ڈی بگر کی اسپاٹ اتنی اچھی موجود نہ ہو تو وہاں پر بعض اوقات یہ جو پرنٹ سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ بھی کافی آسانی پتہ کر دیتی ہیں کئی جگہوں پہ جس طریقے سے ہم نے پہلے لاگ فائل کا بھی ذکر کیا تھا لوگ فائل بھی ایک طریقے سے پرنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو آپ کی فائل میں انفارمیشن کو لکھ رہی ہے تو ڈی بگنگ کرتے وقت پرنٹ سٹیٹمنٹس بھی بعض اوقات مختلف جگہوں پہ آپ لکھیں پروگرام کے سیگمنٹ میں تو وہ آپ کو کافی ہیلپ کر سکتی ہیں لیکن پرنٹ اسٹیٹمنٹس کے ساتھ ایک پرابلم بہرحال اپنی جگہ پہ ہے وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کچھ پرابلمس ایسے ہوتے ہیں کہ اگر آپ بیچ میں پرنٹ سٹیٹمنٹ آپ ڈال دیں تو اس سے پرابلم وہ جو پہلے پیدا ہو رہا تھا وہ نظر آنا بند ہو جاتا ہے پرنٹ سٹیٹمنٹ نکال لیں گے تو پرابلم سامنے آ جائے گا پرنٹ سٹیٹمنٹ بیچ میں ڈال دیں گے تو پرابلم سامنے نہیں آئے گا اس کی وجہ وہ پوائنٹرس کی مس ہینڈلنگ ہوتی ہے اکثر جگہ پوائنٹر غلط طریقے سے ہینڈل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پرنٹ سٹیٹمنٹ اس کو ماسک کر دیتی ہے تو اس طرح کے پرابلم جس کو ہم کہتے ہیں نو یو سی دو نو یو ڈونٹ یہ پھر مشکل ہو جاتے ہیں ڈی بگ کرنا ایکچولی ڈیبگر کے ساتھ بھی بعض پرابلم ہو جاتے ہیں تو دین یو نیڈ ٹو لوکیٹ ادر تھنگس ان دی رپورٹ یا دوسری انفارمیشن پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا پرابلم ہو سکتا ہے اس سلسلے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کلوز یہ کیونکہ ایک انویسٹیگیٹو پروسس ہے تو کلوز کا ہونا بڑا امپورٹینٹ رول پلے کرتا ہے کلوز جتنی اچھی آپ کے کلوز ہوں گے اتنی آپ کی ڈیبگنگ آسان ہوگی سو گڈ کلوز کا مطلب ہے اچھی ڈی بگنگ بہتر ڈی بگنگ جلدی ڈیبگنگ اگر آپ کے پاس کلوز نہیں ہوں گے دین آپ کے ساتھ مشکلات ہوں گی تو کلوز میں ڈی بگر کے حوالے سے ایک جو امپورٹنٹ چیز جو ہے یاد رکھنی وہ یہ ہے کہ یہ جو سٹیک کا جو کے بارے میں جو انفارمیشن ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑا کلو ہوتا ہے اس سٹیک کی انفارمیشن کو سمجھنا کہ سٹیک پہ اس وقت کیا پڑا ہے اس سے پہلے کیا پڑا ہے سٹیک کی ویلیوز کو کرپٹ تو نہیں ہو گئی یہ آپ کو بڑی مدد کریں گی اس چیز کو سمجھنے میں کہ پرابلم ہے کیا تو سٹیک کی طرف ہمیشہ توجہ دیجیے گا جو پروگرام سٹیک جو ہوتا ہے سسٹم کا جو سٹیک جو ہوتا ہے اس کی طرف ہمیشہ توجہ دیجیے اس کو غور سے دیکھیں اور یہاں سے آپ کو بے شمار آپ کو کلوز ملیں گی اور اس سے آپ کو پرابلم کو سمجھنے میں ڈیبک کرنے میں آسانی ہوگی یہ سٹیک ٹریس پہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں کس طریقے سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے یہ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے سورس لائن نمبر ٹریس سنگل موسٹ یوزفل پیس آف جو سورس لائن نمبر جو ہے سنگل موسٹ امپورٹنٹ ڈی بکنگ انفارمیشن آفٹر دیٹ ویلوز آف آرگومیٹرٹینٹ آف آرگومینٹ زیرو ویری لارج نگیٹو کیریکٹر وتھ نانفابٹک کیریکٹر تو یہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی اسٹیک پہ جو ڈیٹا پڑا ہے وہ کیا ڈیٹا ہے اس کی کیا ویلوز ہیں کس طریقے سے ہیں اینڈ ڈیپرس کین بی یوز ٹو ڈسپلے ویلوز آف لوکل اور گلوبل ویریبل تو یہ ڈیپرس کی مدد سے آپ لوکل اور گلوبل ویریبلس کی ویلوز کو دیکھیے اور ٹریس کرنے کی کوشش کریں کہ کی یہ کیا چیز ہے انفارمیشن اباؤٹ وٹ وینٹ رانگ اور امپورٹینٹ بات جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیک پہ line numbers in stack trace کون کون سی لائن سے یہ کوڈ جہاں پر پہنچا کس فنکشن سے کیسے کہاں پر پہنچا اسٹیک پورا ٹریس کرتے ہوئے پھر اس دوران میں پیچھے اس پورے اسٹیک پہ کون کون سے ویریبل پڑے ہیں اور ان ویریبلس کی ویلوز کیا ہیں اینڈ دین آلسو لک ایٹ دی گلوبل ویریبلس ول گیو یو گڈ کلوز اینڈ یو ویل ہیو ایزی ڈی بگنگ سو بیسکلی جو کلوز جو ہیں دے ول ہیلپ یو ان ڈی اس کا اپوزٹ کیا چیز ہے کہ اف یو ڈو ناٹ ہیو اینی کلوز دا بگس آر ہارڈ ڈی بگنگ ٹو بی ویری ہارڈ سو کلوز کے بغیر جو you بگنگ ہے پرابلم بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو problem ریپروڈیوس نہیں کر پائیں گے آپ کو کلوز نہیں ملیں گے جب تک آپ پرابلم کو یہ نہیں سمجھ پائیں گے اگر وہ جس طریقے سے اس طرح کا پرابلم ہے کہ یوزر نے کہا کہ پروگرام کریش ہو گیا میں یہ سنیرو کر رہا تھا اینڈ دا اسٹیپس آر ناٹ کمپلیٹ ان آل دیٹ اینڈ یو ٹرائی ٹو ریپروڈیوس دیٹ پرابلم ود ان یور انوائرمنٹ تو آپ سے وہ پرابلم ری پروڈیوس نہیں ہو رہا یہ بات سمجھنا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ پرابلم نہیں ہے پرابلم بہرحال تھا کلائنٹ نے یوز use کیا یوزر نے یوز کیا کریش ہو گیا تو پرابلم کیا وہ پرابلم ہے یو ہیو ٹو ریپروڈیوس تو اس کے لیے ریپروڈیوس کرنا جو ہے یہ کلوز کا پہلا سٹیپ ہے یو فرسٹینٹیفائی کہ کون کون سے سٹیپس جو ہیں میں لوں کس طریقے سے لوں پھر یہ چیز ریپروڈیوس کی جا سکتی ہے سو امپورٹنٹ چیز ونس اگین ایز کہ پرابلمز کو ریپروڈیوس کرنا تو اس سلسلے میں جو ریپروڈیوسبل ڈیفیکٹس جو ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اگر اس کے باوجود اف یو unable to ٹو ریپروڈیوس ڈیفیکٹ کافی آپ نے کوشش کی آپ سے ڈیفیکٹ ریپروڈیوس نہیں ہوا آپ نے اپنا ہائپوتھس پہ نہیں کیا تو دین can کین یو ڈو لیٹ ایس گو بیک ٹو دا سلائڈ اینڈ ہیو لوک ایٹ ایٹ بگس دیٹ وونٹ اسٹینڈ اسٹل یا بالکل رینڈملی جو آ رہے ہوں آر دی موسٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈیل وتھ جو رینڈم بگس ہیں کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا ہے سو دوز آر کائنڈ نان لیکن اس چیز کو ذرا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رینڈمنس سیلف از سم انفارمیشن اینڈ انٹرمیڈینٹ بھی ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک رینڈم باگ ہے کبھی آتا ہے کبھی کس اسنیر میں آ ہے اس اسنائری کو آپ دوبارہ چلاتے ہیں تو نہیں آ رہا تو یہ رینڈمنس جو ہے یہ کیا انفارمیشن آپ کو دیتی ہے اس کو آپ کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سو so, آپ کو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے پیچھے کازیز کیا ہوتے ہیں اکثر اوقات کازیز اس کے یہ ہوتے ہیں کہ سم ویریبلز آر ناٹ انیشیلائزڈ یا آپ کے پوائنٹرز وغیرہ کوئی غلط طریقے سے استعمال ہو رہے ہوں سو so, آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آل ویریبلز آر انیشیلائزڈ رینڈم ڈیٹا تو نہیں کہ نہیں ویریبل میں پڑا تو اگر ایسا ہے تو آبویسلی یہ پرابلم آپ کو نظر آئے گی Then یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ Does this bug disappear when debugging code is inserted جو پرنٹ اسٹیٹمنٹ یا ڈی کا کوڈ کوئی اور بیچ میں آپ نے ڈالا کچھ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کیا یہ بیچ میں اب غائب تو نہیں ہو گیا اگر ایسا ہے تو دین میموری ایلوکیشن پرابلم جو پوائنٹر کی ہم نے جو بات کی تھی سو ونس اگین یو فارم ہائپوتھس اینڈ از دا کریش سائٹ فار اوے فرام اینی تھنگ دیٹ کوڈ بی رانگ یہ اسی طرح کا پرابلم ہے کہ جب ایک ہم نے وہ دیکھا تھا کہ چھوٹا سا ایک فنکشن تھا جس میں ایک ویریبل کی ویلیو سیٹ ہو رہی تھی اور کچھ نہیں ہو رہا تھا اور وہاں پر یہ پروگرام کریش ہو رہا تھا بظاہر وہاں پر کریش ہونے کی کوئی وجہ نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ پرابلم کہیں اور ہے موسٹ پرابلی دس از اے ڈینگلنگ پوائنٹر کائنڈ آف اے پرابلم سو یہ ایک ایگزیمپل ذرا دیکھتے ہیں نان ریپروڈیوسیبل برگ کی یہ کوڈ سی کا کچھ اس طریقے سے ہے کہ یو ہیو دس فنکشن جو میسج جو پرنٹ کرنے کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر اس فنکشن کو ذرا دیکھیے تو اس میں دو پیرامیٹر اینڈ s از دی ایرر میسج وہ اسٹرنگ آپ کا ہے تو بیسکلی ان دس فنکشن وٹ یو ڈو از یو پوٹ دس ایرر نمبر اینڈ ایرر میسج ان سائڈ دس بفر اینڈ ریٹرن دس بفر یہ جو کیریکٹر ارے بف 100 کی ہے پروگرام جہاں پر یہ فنکشن کال کیا جا رہا ہے یو have دس پوائنٹر پی جو اس بفر کو ایکسپٹ کر رہا ہے یو سے میسج 20 آؤٹ پٹ ویلوز اینڈ دین دیر از اندر پوائنٹر اس میں ان پٹ اور اس کی جو ایرر نمبر ہے تھرٹی وہ بیچ میں ڈالی جا رہی ہے If you try to print ٹو پرنٹ وٹ از بینگ پوائنٹ پی وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کیا اس میں ملے گا اب ذرا اس کو ذرا واپس چلیں ذرا دیکھتے ہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اس فنکشن کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اس فنکشن میں یہ ہے کریکٹر بفر ہے وہ کریکٹر بفر کریٹ کی گئی وہ کریکٹر بفر اس کے بعد ریٹرن کر دیا جب یہ ریٹرن کیا کریکٹر بفر تو کیا یہ کریکٹر بفر اسے واپس ملے گا یہاں پر دیکھیں کہ یہ ڈائنامک ایلوکیشن نہیں ہے یہ ایلوکیشن کی گئی ہے اس فنکشن کے بیچ میں سو دس از اے لوکل ایلوکیشن تو جب اس فنکشن سے یہ باہر نکلے گا تو دس میمری وڈ بی ڈسٹرائڈ اور اگر جب یہ فنکشن دوبارہ کال کیا گیا تو یہ بفر دوبارہ کریٹ ہوا اور کیو کو جو میمری جس کو پوائنٹ کر رہا ہے دیٹ میموریز بین ڈسٹرائڈ اینڈ پراؤڈلی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی میمری ایریا ہو جو پی کو بھی دیا گیا ہے پہلے although P پی اور کیو دونوں کے کیس میں یہ ڈسٹروائے ہو چکا ہے لیکن جب آپ پرنٹ کریں گے پی کو تو یہ تھرٹی اور ان پٹ ویلوز ہو سکتا ہے پرنٹ کرے یا کچھ اور گاربیز پرنٹ کرے سو دیز آر دی کائنڈ آف نان ریپروڈیوسیبل باغ بعض کا نظر آتے ہیں بعض کاات یہ نظر نہیں آتے اور اس کیس میں آپ کے ساتھ یہ مشکل ہو سکتی ہے اس چیز کو سمجھنا کہ یہ کیا پرابلم ہے تو اس چیز کو زیادہ انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اندر جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور جب آپ اس کو غور کریں گے کہ یہ bug ہے موسٹ پرابلی دس از جب یہ پوائنٹر کب تک آپ پہنچ گئے تو پھر آپ جب اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ یہاں پر پوائنٹر جو ہے یہ بفر ڈیلیٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ پوائنٹر کرپٹ ہو رہا ہے یہ ڈی بگنگ جو ہے یہ جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ایکٹیویٹی ہے بہت اس میں کا ٹائم لگتا ہے بہت کچھ سوچنا آپ کو پڑتا ہے آپ کو بالکل ویسے ہی ایک انویسٹیگیشن سے گزرنا پڑتا ہے جس طریقے سے کوئی بھی ڈیٹیکٹیو جو ہے کوئی جرم کی تلاش میں مجرم کی تلاش میں جرم ہونے کے بعد جو انویسٹیگیشن جس طریقے سے کی جاتی ہے اور بعض اوقات وہ انویسٹیگیشن بڑی جلدی سے پائے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے بعض اقتات اس میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں تو یہ بھی اسی طریقے سے چیزیں ہیں اینڈ یو ہیو ٹو یوز آل دی انفارمیشن دیٹ از دیئر جس کو آپ یوز کرتے ہوئے اس بگ کی تہ تک آپ پہنچ سکتے ہیں ڈی بگنگ جو ہے یہ ایک واسٹ سبجیکٹ ہے بڑا لمبی چوڑی اس پہ گفتگو اور ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم اس چیز کو سمرائز کریں کہ ڈی بگنگ کا پروسیس کیا ہے آپ سے اجازت لینے سے پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں سمری جو آج کی ڈسکشن اور اس سے پہلے بگنگ ان جنرل اس کے بارے میں کچھ باتیں کر لی جائیں ڈی بگنگ جو ہے اگر آپ پروگرم لکھتے ہیں کسی نے پروگرم لکھا ہے تو ڈی بگنگ سے آپ بچ نہیں سکتے سو یو ہیو to ڈی بگ یور سسٹم بیکوز اس میں ڈیفیکٹس ہوں گے یہ آج تک کوئی ایسا سسٹم ایجاد نہیں ہو سکا جس میں یہ چیز کی جا سکے کہ آپ بگ فری سسٹم پروڈیوس کر سکیں تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے تو اس وجہ سے بگس ہونا لازمی ہے آپ کو ڈی بگنگ کرنی پڑے گی ڈی ٹیکس اف ٹائم اٹ از امپورٹینٹ کہ آپ ڈی بگنگ کی سائنس کو سمجھیں اور ڈی بگنگ کے مختلف جو اصول ہیں جو اچھی بہتر ڈی بگنگ کیسے کی جاتی ہے ان ٹیکنیکس کو آپ سمجھیں سیکھیں تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں ڈی بگنگ کے سلسلے میں جو امپورٹنٹ چیز جو ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو سمٹمس جو ہیں یہ کس کس طرف لیڈ کر سکتی ہیں تو پرابلم کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے یو ہیو ٹو لک ایٹ دا سمٹمس اینڈ دین فارم اے ہائیپوتھس ان یور مائنڈ کہ یہ جو سمٹم ہے یہ پروگرام کریش ہو رہا ہے یہ اس طرح سے کچھ ہو رہا ہے یہ انفارمیشن میرے پاس آ رہی ہے اس کا روٹ کاز کیا ہو سکتا ہے اس کا کیا یہ لوجیکل پرابلم ہے کیا یہ پوائنٹر کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کیا یہ لوپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو ان ساری سمٹمس کو دیکھتے ہوئے یو ہیو ٹو بیسکلی آئیڈینٹیفائی کہ یہ کیا چیز ہے ونس یو ہیو ڈن دیٹ آئیڈینٹیفائی آل دوز سمٹمس یو فارم دیٹ ہائیپوتھیس اور ہائیپوتھیس کو کرتے ہوئے پھر آپ اس کا سلوشن تلاش کریں اور سولوشن تلاش کرنے کے بعد یو ہیو ٹو ٹیسٹ دیٹ پرابلم ٹیسٹ کرنے کے بعد جب ایک بار وہ پرابلم طے ہو جائے کہ آپ نے فکس کر دیا اس کی وجہ سے کوئی اور نقصان نہیں ہو گیا تو پھر آپ اس کو واپس پروڈکشن میں لے کے آ سکتے ہیں اس سمن میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایک ہولسٹک اپروچ لینی چاہیے ڈیبگنگ کرتے وقت یہ ہولسٹک اپروچ کیا ہے ہولسٹک اپروچ بیسیکلی پورے پرابلم کو ایز اے ہول دیکھنا پورے سسٹم کو ایز اے ہول دیکھنا اور پرابلم کو دیکھنا کہ یہ پورے سسٹم میں یہ کہاں کہاں یہ ہو سکتا ہے یو ڈو ناٹ ٹرائی ٹو لک ایٹ تو یہ ہولسٹک ہے اس سلسلے میں جو ہم نے دو تین جو ہم نے باتیں کی تھی وہ اگر آپ کو یاد ہو بیسکلی ایک چیز تو یہ تھی کہ گلوبل ویریبلس کو ذرا ایک نظر آپ ان پہ ڈالیے کیونکہ گلوبل ویریئبلس جو ہیں یہ پرابلم کو لوکلائز طریقے سے افیکٹ نہیں کرتے یہ ایک بڑے ڈومین میں پرابلم کو پھیلا دیتے ہیں کیونکہ ایک جگہ سے کسی نے اس ویریبل کو سیٹ کیا دوسرے نے اس کو ایکسیس کرنا ہوتا ہے تو نظر وہ ایکسیس کرنے والے میں آ رہا ہوتا ہے پرابلم کریٹ کیا ہوتا ہے کسی اور کا تو یہ گلوبل ویریبلس کے سلسلے میں یو نیڈ ٹو ہیو اے گلوبل ویو آف دی پرابلم گلوبل ویو آف دا سسٹم اینڈ دین یو سالو دیٹ پرابلم اسی طریقے سے جو آپ کے ایسے हो ہوں جو آپ کے کٹ اینڈ پیس قسم کا جو کوڈ ہو جہاں پر آپ نے ایک ہی کوڈ کو کئی جگہ پہ کٹ اینڈ پیسٹ کیا ہوا ہے اگر آپ کو وہاں پر کسی میں پرابلم نظر آتا ہے پرابلم آیا آپ نے ایک جگہ پہ اس کو فکس کیا نو یونیٹ ٹو نو کہ یہ کس کس جگہ پہ یہ چیز جو ہے کٹ اینڈ پیسٹ ہوئی ہوئی ہے اور اس اس جگہ پہ جا کے آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ یہ پرابلم دوسری جگہ بعد میں یہ ظاہر نہ ہو تو یہ ہولسٹک اپروچ آپ کو لینے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ یو لک فار آل دا کلوز دیٹ یو ہیو اچھی کلوز آپ کے پاس ہوں گی آپ کی ڈی آسان ہوگی اگر آپ کے پاس کلوز نہیں ہیں اٹس اے ہارڈ پرابلم آپ کو ڈی مشکل ہوگی تو کلوز جو ہیں دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول اور وہ کلوز جو ہیں آپ کو رپورٹ سے آپ کو نظر آئیں گی آپ کو ڈی کے یوز سے نظر آئیں گی اور مختلف طریقے سے جو آپ اپنے ذہن میں جو ہائپوتھس جو آپ بنائیں گے ان کلوز کی بیسس پہ آپ بنائیں گے تیسری چیز جو آپ کو امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے کی کہ پرابلم کو ریپروڈیوس کرنا ضروری ہے ریپروڈیوس کریں گے تو اس کے بعد آپ اس پرابلم کو سالو کر سکیں گے اور اگر یہ پرابلم ریپروڈیوس نہیں ہو پا رہا تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وائی از دیٹ سو اس لیکچر کے ساتھ ہی میری آج کی یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کنسٹرکشن کے حوالے سے جو میں اس کوس میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا وہ ختم ہو گئی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں ساری چیز کو ریویو کروں گا اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ اور اسلام علیکم